نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربك للملائكة إني جاول في الأرض خليفة صدق الله الرحيم إذا هذه كلمة بعض حصے کے بارے میں گزشتہ درس میں عرض کیا جا چکا ہے وہ اقال ربر ملائل کے تھے نیچ علم سے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا نیج عائل سے لرد خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اب یہ بات کہ بعض فرشتوں سے اللہ تعالی نے فرمایا یا سارے فرشتوں سے فرمایا تھا تو صحیح یہی ہے کہ سارے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اور دوسری مخلوق سے نہیں فرمائی حالانکہ فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی تھی جنات بھی پیدا کیے جا چکے تھے تو یہ بات جو ہے صرف فرشتوں سے فرمائی گئی دوسری مخلوقات سے اس لیے نہیں فرمائی گئی کہ دوسری مخلوق فرشتوں کے تابع تابق اور فرشتوں سے اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ماتحت ہونے والے تھے اور فرشتوں سے اس لیے بھی فرمایا کہ فرشتے بڑی طاقتور مخلوق اور بڑے عبادت گزار اور جل معصوم مخلوق ہے تو یہ اپنی خلافت کا بارگائے خداوندی میں عرض کر سکتے تھے کہ ہم چونکہ معصوم ہیں اور ہم ساری مخلوق میں سب سے قوی اور سب سے طاقتور ہیں تو اس لیے ہمیں خلیقہ بنانا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی فرشتوں سے فرمایا تاکہ یہ اپنے بارے میں سوال جتنے کر سکتے ہیں وہ سب کر سکیں تو دوسری مخلوق سے اس لیے نہیں فرمائے کہ فرشتے جو تھے وہ ساری مخلوق میں دورہ کرنے والے تھے تو ان کے ذریعے سے بھی جو ہے دوسری مخلوق کو خبر ہو جائے گی اور فرشتے ساری زمین کا انتظام و انسرام کرنے والے تھے تو اس ان تمام وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں ہی سے فرمایا دوسری مخلوق سے نہیں فرمایا کیا فرمایا الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا خالقن فی الف خلیفہ نہیں کرنا خالق کے معنی پیدا کرنا اور جال کے معنی ہے بنانا خلق تخلیق کو پیدائش کو کہتے ہیں اور جال جو ہے وہ بنانے کو کہتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خلق اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو محسوس ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات و سودہ فرمائیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کروائے اب زمین و آسمان ایسی مخلوق ہے کہ جو محسوس ہوتی ہے اور جال بنانے کو کہتے ہیں یعنی ایسی چیز کو کہ جو باطن سے تعلق رکھتی ہو محسوس نہ ہوتی ہو اب خلافت ایسی چیز ہے کہ جو باطنی چیز ہے محسوس نہیں ہوتی ہے اس, لیے اس کے لیے فرمایا کہ جائلن فی الارض. کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ اب یہ بات کہ زمین میں خلیفہ بنائے جانے کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی اسے پتہ چلا کہ یہ اس خلافت کی ضرورت صرف زمین میں تھی آسمان تمام خون ریزیوں سے اور تمام خرابیوں سے بالکل پار ہے آسمان میں خون ریزی اور یہ خرابیاں پیدا ہونے والی نہیں تھیں یہ تمام بیماریاں اور یہ تمام خرابیاں زمین میں ہونے والی تھیں تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور خلیفہ کسے کہتے خلیفہ عربی کے لفظ خلف ان سے بنا ہے جس کے معنی ہے پیچھے کے اور خلیفہ کے معنی ہے پیچھے آنے والا یا نیابت کرنے والا کسی کی غیر موجودگی میں اس کا کام انجام دینے والا تو اللہ تبارک وطالعہ تو ہر وقت موجود ہے تو اس کو تو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کا کام تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی خلیفہ اس لیے بنایا کہ دوسری مخلوق جو ہے یعنی تمام مخلوقات میں انسان سب سے محترم اور سب سے معذرت اور مشرف تو یہ انسان اللہ مبارک مطالعہ سے براہ راست اللہ کا فیض اور اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت حاصل نہیں کر سکتا تھا ضرورت تھی اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور اس مخلوق کے درمیان رسائی ہوتی تو یہ رسائی بغیر جو ہے خلیفہ کے اور بغیر جو ہے یعنی پیغمبر کے نہیں ہو سکتی تھی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تاکہ اللہ تبارک و تعالی صرف خیز حاصل کر کر اس کے بندوں کو پہنچائے اور اللہ کے بندے اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی کے ذریعے سے اس ذات تک رسائی حاصل کر سکیں تو اس لیے خلیفہ بنایا ورنہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی ضرورت نہیں تھی خلیفہ بنانے کی خلیفہ جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ کسی کی غیر موجودگی میں نیابت کرنے والا تو یہ نیابت تین طرح سے ہوتی ہے ایک تو نیابت اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی شخص وفات پا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی نیابت کرتا ہے اس کا جانشی ہوتا ہے سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے بعد خلبائی اربعہ نے آپ کی جانشیری کی یہ خلافت ہوئی یعنی سے حضور کے پردہ فرمائے جانے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں ان کی نیابت کی یا کوئی شخص کہیں چلا جاتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی دوسرا جو ہے اس کے کام انجام دیتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہت پور پر تشریف لے گئے یا اور جو ہے کسی امر کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے تو یہ حضرت مصی علیہ السلام کی نیابت کرتے تھے ان کی غیر موجودگی میں تو یہ دوسری قسم کی نیابت ہوئی کہ غیر موجودگی میں کسی کے بعد یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے کام جان دینا اور تیسری صورت ہے یعنی کسی کے پس پردہ نیابت کرنا تو یہاں جو ہے یہ تیسری قسم کی نیابت ہے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود وہ محجوب ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ جو ہے کسی وقت نہ ہو وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں تو پس پردہ کی یہ نیابت ہے تو حضرت آلم علیہ السلام جو ہے وہ اس قسم کے تیسری قسم کے جو ہے وہ نائب ہیں اللہ تبارک مطالعہ کے انبیاء اور اس کے پیغمبر جو ہے یہ جی خلیفہ بنائے کسی اور کو خلیفہ نہیں بنایا تو حضرت انبیاء علیہ السلام کو خلیفہ بنانا ان وجوہات کی بنا پر ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہی کی اس رات وہ ہے کہ جو زمینی اور آسمانی عرشی اور فرشی ان تمام کا جو ہے مجموعہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام یہی وہ نسخوں قدسیہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر کامل ہیں ہر اعتبار سے اور یہ بھی وجہ ہے امبیہ علیہ السلام کو خلیفہ بنائے جانے کی کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا کلام عطا فرمایا اور ان کی سبان خیر ترجمان سے اپنے بندوں کو وہ کلام سنوایا تو اس لیے ان کو خلیقہ بنائے اور پھر اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائی کہ جو دوسروں کو نہیں عطا فرمائی تو اب جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو یہاں یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ کوئی کسی کا نائب اور کسی کی نیابت جب کرتا ہے تو اس کی یہ نیابت دو چیزوں پر موقف ہوتی ہے ایک تو یہ کہ جو کسی کا خلیفہ ہو تو وہ اس جیسا اس کی طرف سے اس کو بڑا کامل علم فرمایا گیا ہو تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنا خلیفہ بنایا تو علم اسما عطا فرمایا وہ علامہ اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا اور دوسری چیز یہ کہ جو کسی کا نائب ہو تو وہ اس کے اپنے منو یعنی جس کی طرف سے وہ نائب بنتا ہے اس کی ہی اس میں قدرت بھی ہو طاقت بھی ہو تو آپ دیکھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق سے بڑھ کر زیادہ قوت اور طاقت اٹا فرمائی ان کی قوت اور طاقت کا کیا اندازہ کریں گے فرشتوں کی طاقت اور قوت بھی حضرات انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی کو ایسا تھپڑ مارا تھا کہ آنکھ ان کی نکل گئی تھی آنکھ لے کر بارگاہ خدا مندی میں وہ حاضر ہوئے تھے تو یہ چہار موسبی تھا اور یہ طاقت قوت مثبی تھی کہ حضرت اسرائیل جیسے فرشتے بھی جو ہیں ان کے تھپڑ قوت کی تا و نہیں طرح اور کیسی روحانیت سے ان کو نوازا تھا کیسی روحانی طاقت عطا فرمائی کہ آن واحد میں زمین اور سارے آسمانوں سیر آپ نے فرما لکھی اور اس جگہ تشریف لے گئے تھے کہ جہاں جو ہے جناب فرشتوں میں سب سے افضل اور مقرب فرشتے حضرت ضبر علیہ السلام وہاں آگے نہیں بڑھ سکے تھے یعنی وہاں تشریف لے گئے کہ جہاں فرشتوں کا خیال تک نہیں پہنچ سکا تھا تو یہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت اور قوت تھی اور آپ کا یہ روحانی مقام تھا تو بے دین جو ہیں وہ تو اس کا انکار کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ ان کے دلوں پر تو بہر لگی ہوئی ہے وہ کیا جو ہے اس بات کو تسلیم کریں گے لیکن اگر آپ دنیا میں آپ دیکھیں کہ سائنسی ایجادات پر اگر آپ آپ نظر ڈالیں تو یعنی اس انسانوں نے یہ جو عام انسان ہیں انہوں نے کس طرح سے جو ہے یعنی معاشیات میں اور سائنس میں جو ترقی کی ہے اور کیسی کیسی ایجادات کی یعنی ایسی ترقی کر لی کہ جناب گفتگو کو اور ہمارے جو ہے اس کلام کو اور ہمارے اس بات چیت کو اس نے جو ہے جناب یعنی مقیت کر لیا ہے ٹیگ کی صورت میں آپ دیکھیں کہ کیا یہ حیرت انگیز واقعہ نہیں گی اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جناب کی رفتار اور جناب یہ فون اور یہ جناب جو ہے فیکس کے آن واحد میں انسان اپنی گفتگو کہاں سے کہاں تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے تو یہ تو یعنی سائنسی ایجادات اور سائنسی ترقی ہے تو آپ دیکھیں کہ جب ایک معمولی انسان میں اتنی جو ہے ترقی کر لی اور اتنی جو ہے طاقت کا جو مظاہرہ کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ محبوب بندے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو ان کو کیسا علم اور کیسے طاقت ثقافت فرمائی ہو کوئی سوچ سکتا ہے کہ عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے ان حضرات کی جو قوت اور طاقت ہے اس کا کوئی جو اندازہ نہیں کر سکتا اور اس کی جو ہے رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی تو کیوں نہ ہو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خلیفہ بنائے تو ظاہر ہے کہ ان کو علم بھی ویسے عطا فرمائے گا اور ان کو طاقت بھی ایسے عطا فرمائی جائے گی اگر ایسا علم اور ایسی طاقت عطا نہ فرمائی جائے تو پھر وہ اس کا کام نہیں کر سکتا جس کی طرف سے وہ خلیفہ بن کر آتا ہے جو کسی کو جو کوئی اپنا کسی کو خلیدہ بناتا ہے اس کو پھر ویسا ہی علم عطا کرتا ہے اس کو ویسی ہی قوت اور اور قدرت اور ویسا ہی اختیار اس کو دیتا ہے تبھی جو ہے وہ کام کر پائے گا اگر اس کو جو ہے یہ اختیار اور یہ قدرت نہیں ہوگی تو وہ کسی طرح سے بھی امور خلافت انجام نہیں دے سکتا ہے جس ثابت یہ ہوا کہ اللہ وبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو وہ طاقت اور توانائی وہ قوت اور وہ اختیار وہ تصور فرمایا کہ جو اس کی صفات کا اور اس کی قوت اور اس کی قدرت کا جو ہے وہ مظہر ہو تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں پر جس کہ پیدا کرنے کی خبر نہیں دی جا رہی بلکہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی یہاں پر خبر دی کہ وہ خلیفہ کہ بیشت میں, زمین میں بنانے والا ہوں اور خلیفہ بنانے والا ہوں آج اس آیت کے اسی حصے پر اتفاق کیا جاتا ہے اس کا باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ دس میں اس کے بارے میں